مشتہ سبق میں آپ کے سامنے میں نے اپنے شعود کا تذکرہ کیا, شاہ اللہ رحمہ اللہ تک سنت کا کیا میرے استاد کے استاد انہوں نے جن سے شرح معنی کا سار پڑی ہے صنعت میں نے آپ کو بتائی تھی عبید صاحب رحمت اللہ, اللہ وسلم. رحمت اللہ علیہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناف ال شیخ الحمد صاحب اس کے بعد رحم حرم اللہ شاہی رحم اللہ پھر شاہ محمد الحاف اور شاہی شاہی اللہ رحم اللہ یہ دونوں سنگیں آپ کے پاس ہوں. پھر شاہ اللہ ر اللہ شاہ ر آپ لکھ لیں اس کے بعد اللہ ر صاحب مدنی کیسے لیکن برا نام ابو, طاہر ابو صاحب محمد بن ابراہیم ابو صاحب محمد بن سالم عبد عبداللہ بن سالم الفا سوری اس کے بعد ہے نمبر تین کا شمس الدین الفابی اشاخائی شمس الدین الفابی اشاخائی شمس الدین البابی بعد عبد عبداللہ بن محمد الحان جمالیہ جمال اچھا آسر میں باریکار اشرف ابویم شاہ ولی اللہ رحم اس کے بعد اشیر ابو طاہر محمد بن ابراہیم المدنی اشیر عبداللہ بن ثالم البصری اشیخ شمسین الشیخی عبد الله بن محمد الحنفي پہلے والا ٹھیک ہے دوسرا غلط اس کے بعد اشیخ الجمال یوسف بن زکریہ پھر اشیخ بن خجر بن ان کے بعد اشیخ ابو القمل بن حجر اشعی جبادی اشرف ابواہد بن کی استاذہ ہیں زینب زین الکمال <تصفيق> پھر بن عبدالحاوی عبدالحاوی عبدالحاوی ابو محمد بن ابی بکر المینی شیخ بن عبد الخی کے بعد الشیخ ابو موسیٰ بن شیخ ابو محمد شیخ ابو محمد بن ابی المدینی ان کے بعد شیخ ابو الفتح ابو الدینی المدینی بالکل ابو الفتح اسماعیل بن اسماعیل بن فبر ابو الفت اسماعیل الفغل ان کے بعد پھر ہیں ابو الفتح فتح مشہور جی الفبر ابو الفتح اسماعیل آل بن بالکل ٹھیک ہے ان کے بعد ہیں ابو الفتحلی ہے ابو الفتح ابو الفتح ابو الفت اسماعیل بن الفل کے بعد ابو الفح منصور ابو بکر محمد ابو عبداللہ بن پہلے منصور اتائی شیخ ابو بکر محمد بن ابراہیم اور ان کے بعد احمد بن محمد <ساعد عز التحارم> احمد بن محمد رحم <ساعد عز التحارم> اللہ پھر ان کا سفات کے سلسلہ استاد دو باتوں کے ساتھ امام عظم و نحم اللہ اور آگے بھی بدیش کی صنعت ہے اس میں ابھی سر بھی بس یہی کے کمال تک میں نے شیخ بن عبد الحابی شیخ ابو مسا محمد بن ابی بکر ان کے بعد ابو الفتح اسماعیل بن قلطول ان کے بعد الشیخ ابو الفتح منصور اختاری ان کے بعد شیخ ابو بکر محمد بن ابراہیم ان کے بعد میں شیخ احمد بن محمد ابھی کسی نے کوئی لفظ یا کوئی نام دوبارہ پوچھنے لکھ لیجیے یاد رکھا کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ و